بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علیہ رسول الکریم اکابر کے چند معمولات فضائل رمضان کی ابتدا میں گزر چکے ہیں اس کے بعد آپ بیتی لکھتے وقت بعض دوستوں کی درخواست پر میں نے حضرت سہارنپوری نمور اللّہ مرقدو کے کچھ دیگر معمولات بھی رمضان المبارک کے ذکر کیے تھے مضمون بالا کی مناسبت سے یہاں بھی نقل کراتا ہوں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکدہ کے معمولات کے متعلق خواجہ عزیز الحسن کے جواب کے بعد دوستوں کا اصرار ہوا خود میرا بھی خیال ہوا کہ ان استفسارات کے متعلق مرشدی وسیع حضرت سارم پوری نور اللہ مرکدہ کے معمولات نقل کراؤں اس لیے اول اپنے سوالات نقل کراتا ہوں اس کے بعد حضرت سارم پوری کے معمولات اور ان سوالات کے متعلق نقل کراؤں گا مکتوب ذکریہ بنام خواجہ عزیز الحسن صاحب مذوب رحمۃ اللہ علیہ مخدومی حضرت خواجہ صاحب زیادہ مجدکم السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سن کر کہ آپ کچھ طویل مدت کے لیے تھانہ باون مقیم ہیں بے حد مسرت ہوئی حق تعلی شان ہوں ترقیات سے نوازیں اس وقت باعث تکلیف دے ہی ایک خاص امر ہے جس کے لیے بڑے غور کے بعد جناب ہی کی خدمت میں عارض کرنا مناسب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا کہ یہاں آپ سے زیادہ بے تکلف شاید کوئی نہ ہو اس لیے جناب کو اس میں سہولت ہوگی مجھے حضرت کے معمولات رمضان شریف معلوم کرنے کا اشتیاق ہے خود حضرت سے پوچھتے ہوئے تو ادب مانع ہے اور خود حاضر ہو کر دیکھوں تو ایک دو روز میں معلوم ہونا مشکل ہے اس لیے جناب کو واسطہ بناتا ہوں امید ہے کہ اس تکلیف کو گوارہ فرمائیں گے سوالات سہولت کے لیے میں خود ہی عرض کرتا ہوں ایک وقت افطار کا کیا معمول ہے یعنی جنتریوں میں جو اوقات لکھے جاتے ہیں ان کا لحاظ فرمایا جاتا ہے یا چاند وغیرہ کی روشنی کا دو اگر جنتری پر مدار ہے تو تقریباً کتنے منٹ احتیاط ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی تین افطار میں کسی خاص چیز کا اہتمام ہوتا ہے یا کلم تیسر اگر اہتمام ہوتا ہے تو کس چیز کا چار افطار اور نماز میں کتنا فصل ہوتا ہے پانچ افطار مکان پر ہوتا ہے یا مدرسے میں چھ مجمع کے ساتھ افطار فرماتے ہیں یا تنہا سات افطار کے لیے کھجور یا زمزم کا اہتمام فرمایا جاتا ہے یا نہیں آٹھ مغرب کے بعد نوافل میں کمن یا کئی فن کوئی خاص تغیر ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کیا نو اوابین میں تلاوت کا کیا معمول ہے رمضان اور غیر رمضان دونوں کا کیا معمول ہے دس غذا کا کیا معمول ہے یعنی کیا کیا اوقات غذا کے ہیں نیز رمضان اور غیر رمضان میں کوئی خاص اہتمام کمی زیادتی کے اعتبار سے معتاد ہے یا نہیں گیارہ ترابیح میں امثال تو معلوم ہوا ہے کہ علالت کی وجہ سے مدرسے میں سنتے ہیں مگر مستقل عادت شریفہ کیا ہے خود تلاوت یا سماع اور کتنا روزانہ بارہ ختم کلام مجید کا کوئی خاص معمول مثلا ستائیس شب یا انتیس شب یا کوئی اور شب ہے یا نہیں تیرہ تراویح کے بعد خدام کے پاس تشریف فرما ہونے کی عادت شریفہ ہے یا نہیں فورن مکان تشریف لے جاتے ہیں یا کچھ دیر کے بعد تشریف لے جاتے ہیں تو یہ وقت کس کام میں صرف ہوتا ہے چودہ مکان تشریف لے جا کر آرام فرماتے ہیں یا کوئی خاص معمول ہے اگر آرام کرتے ہیں تو کس وقت سے کس وقت تک پندرہ تہجد میں تلاوت کا کیا معمول ہے یعنی کتنے پارے کس وقت سے کس وقت تک سولہ شہر کا کیا معمول ہے یعنی کس وقت تناول فرماتے ہیں اور طلوع فجر سے کتنا قبل فارغ ہو جاتے ہیں سترہ شہر میں دودھ وغیرہ کی کسی چیز کا اہتمام ہے یا نہیں روٹی تازی پکتی ہے یا رات کی رکھی ہوئی اٹھارہ صبح کی نماز معمول کے وقت اسوار میں ہوتی ہے یا کچھ مقدم انیس دن میں سونے کا کوئی وقت ہے یا نہیں اگر ہے تو صبح کو یا دوپہر کو بیس روزانہ تلاوت کا کوئی خاص معمول ہے یا نہیں یعنی کوئی خاص مقدار تلاوت کی رمضان میں مقرر فرمائی جاتی ہے یا نہیں اکیس کسی دوسرے شخص کے ساتھ دور دور کا یا سنانے کا معمول ہے یا نہیں بائیس تلاوت حفظ اکثر فرمائی جاتی ہے یا دیکھ کر تیئس اعتکاف کا معمول ہمیشہ کیا رہا ہے اور اعتکاف عشرہ سے زیادہ ایام کا مثلاً عربئینیہ کا کبھی حضرت نے فرمایا ہے یا نہیں چوبیس اخیر عشرہ میں اور بقیہ حصہ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں پچیس ان کے علاوہ کوئی اور خاص عادت شریفہ آپ لکھ سکیں بہت ہی کرم ہوگا اگر مفصل جواب تحریر فرمائیں گے اور اگر حاجی صاحب نور اللہ مرقدہو کے معمولات کا پتہ لگا سکے تو کیا ہی کہنا کہ حضرت مولانا ہی کی ذات اب ایسی ہے جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مفصل معمولات کچھ بتا سکتی ہے جناب کو تکلیف تو ضرور ہوگی مگر مشائق کے معمولات خدام کے لیے اسواء ہو کر انشاءاللہ اللہ بہتوں کو نفع ہوگا دعا کا متمنی اور مستدعی فقط والسلام زکریہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک